أعوذ باللہ من یا دین اما نو اے لوگ جو ایمان لائے الله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 اور فرما برداری اختیار کرو اور نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کو مانو شریعت پر ایمان لاؤ کیونکہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے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 اور پھر درخواست کرنے والا خود بھی اللہ رب العالمین کی وارداہ میں عرض گداس ہو کہ اللہ جو وہ میرے حق میں دعا کر رہا ہے تو وہ دعا قبول کر یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا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 اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلے کے طور پہ لے کے آئے ہیں تو اسے دعا کروانے کے لیے تو کہ ہمیں بارش دے گی اللہ تعالی نے ان کو بارش دی گہر سالی ختم ہو گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے عثمان ابن عنب کو جو طریقہ بار سکھایا تھا وہی طریقہ سے جتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا کہ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 ملحوز رکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کروائی کہ یہ نبی کے قرابت دار ہیں نبی کے صحابی بھی ہیں تو یہ انداز اور طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ وسیلہ کا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تھا کے اسماء حسنا اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا وسیلہ پیش کر الہ تو رضا پتا کا الہ تو کادر ہے قدیر ہے تیرا یہ کام کر دے یعنی اللہ سبحانہ ہوگا تو کی جو صفات ہیں ان کو وسیلہ بنایا جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ اللہ ہی اسماؤل اثنا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 ان نے اکثر میں اللہ سبحانہ ہوا تھا کی کسی نہ کسی صفت کا وسیلہ موجود ہے مثلاً آ سکھائی اللہ ظلم اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے اور کیا کہا تیرے سوا گنا کو اور کوئی نہیں بخشتا لہذا اپنی طرف سے مجھے مغفرت عطا کرنا اور مجھ پر رحم کر کیونکہ تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تین صفات انہیں لا یغفر سردن الا اللہ کہ تیرے سوا کوئی اور گناہ کو بخشتا نہیں لہذا تو مجھے بخش دے اور آخر میں ان کا پہن کر بخور تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا رسیح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 مشہور واقع ہے صحیح بخاری میں بابو حدیث الگار کے, نام سے بات ہے کہ بنی کے تین آدمی سفر پر گئے بارش ہوئی تو ایک گار میں اتنا لے دی انہوں نے اوپر سے پتھر گرا تو پتھر کی وجہ سے گار کا منہ بند ہو گیا اب پتھر ان سے ہٹتا نہیں تھا غور لگا لگا کے تھک گئے ایک کو سوچی کہ اب اللہ کے سامنے اپنا کوئی خالص عمل پیش کرو کہ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 نجات دے دی پتھر ہٹ گیا وہ پھر گا اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالی کے اسماء حسن کا وسیلہ یا کسی نیک صالح انسان سے دعا کرنے کا وسیلہ یہ ہے طریقہ کار جو شریعت نے سکھایا سمجھایا وسیلے یہ نہیں کہ کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کے بندہ کہہ دے اللہ فنانے بندے کے تو اور اس کے وسیلے اور, اور اس کے واسطے سے مجھے بخش دے یا مجھے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 نبی کے واقعے سے بارش دے دے لیکن نہیں یہ طریقہ شریعت میں سکھایا ہی دوسری بات یہ کہ وسیلہ ایک جگہ کا نام بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابرب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب تم مؤزن کی اذان کو سنو تو جس طرح معزن کہتا ہے اسی طرح کہو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 اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب کرو اور ان اعمال میں سب سے اولہ اور بہتر اعمال اللہ کا تقواہ اور جہادے کی شبیر اللہ ہے تو اس کے ذریعے آخر میں کامیابی ہوگی یہود کی طرح اگر بات عمل بن گیا تو نبی کی امت میں سے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان اللہ کافارو لیاما یقیناً اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ان کا ہو جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ و مثلاح اسی جیسا اور بھی لیفتدی میں عزاب یوم قیاما تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارا کچھ فریے کے طور پر دے دیں تو ما تو قبام ہوں وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا والاب اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کہے گا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 لیکن تو شرک کیے بغیر رہا ہے یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے جنت مل جائے بندہ ایمان توحید ہی قائم رہے بس اتنا ہی کافی اور قیامت کے دن جو مرضی سی کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کے قبول نہیں کیا جائے گا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 جا جلاحت موجود ہے کہ گناہ دار آدمی اگر موومنٹ مبحق ہو مشرق نہ ہو کافر نہ ہو موومنٹ ہو تو ایسا آدمی بالآر اپنے ایمان کی وجہ سے شہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا و صارف وَالثارِقُ و صارف کا تو فخ جزا ماں کا صابا نقال امین اللہ و اللہ عزیز حقیم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 اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو لوگ لوٹ مار کرتے فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا بیان کی کہ ان کو بری طرح سے پکڑ کیا جائے بری طرح سے سولی پہ چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف قیمت سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آفر میں بھی ان کے لیے عذاب ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ چوری کی قانونی حد قانونی سزا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 مالک جس کا مال چوری ہوا ہے وہ کیا کرے کہ چورائی ہوئی چیز چور کو ہبا کر دے یا اس کو بیچ دے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ ہیگلا ہے جو کہ حدیث کے واضح طور پر خلاف ہے کیونکہ حدیث میں واضح آ گیا کہ اگر ہبا کرنا تھا صدقہ کرنا تھا ہمارے پاس آنے سے پہلے پہلے کر لیتے اور دوسرا یہ کہ چور پر شہادتوں کے ساتھ چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو چور دعویٰ کر دے کہ یہ جو مال مسروکہ ہے یہ میرا مال ہے میرا مال تھا تو پتا نہیں اس کے پاس کیسے آگے لیا گا میں نے چورا لیا خواہ وہ اپنی ملکیت پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے دعویٰ کر لے کہ یہ بال تو اس کا مال ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیسا ہلا ہے چور کو بچانے کے لیے اب جو بھی چور وہ چوری اس کی سابت ہو جائے تو کہتے جی تھال میرا یہ زیادہ ہاتھ نہ کاٹو جی نہیں ہاتھ کٹے گا اس کا بہرحال اور بھی کئی ایک ہلے بہانے ہیں جدام بھی ماں کا की یہ اس کے اس گنا کی سزا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت بھی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے چوری سے رکنے کا باعث بن جائے گا ہاتھ جو کٹا ہوا لوگ دیکھیں, دیکھیں گے کہیں گے اس کا ہاتھ کٹا کیوں چوری کی تھی اس نے نکال اللہ اللہ کی طرف سے ابرت فمنتا ظلم ہی و اسلحہ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لیطوب و علیہ تو یقین اس کی توبہ قبول کرے گا ان اللہ غفور و رحیم اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی جس نے چوری کی لیکن چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چور توبہ کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا نہیں حد لگے گی پھر بھی حد ساپت نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے بارے میں کہا اس کا ہاتھ کاٹو اور سے داغ دو داغ نہ کہتے ہیں جلانے کو ہاتھ کٹنے کے بعد رگن کٹ جاتی ہیں خون نکلتا ہے تو فوراً داغ دیا جائے تو وہ سارا کچھ بند ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے جاتا خیر اس کا ہاتھ سے توبہ کرو اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اللہ تری توبہ قبول کرے حج لگی اور کہا توبہ بھی کرو توبہ بھی کروائی اس نے توبہ بھی کی تو حدود صرف گناہ سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہے جب کسی بندے پر حد لگ جاتی ہے نا تو اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اب وہ گناہ کل عدم ہو گیا گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن حد لگنے کے باوجود بندے کو پھر بھی چوپا کرنی چاہیے اور اگر مثال کے طور پر کسی نے چوری کی اور جس کی چوری ہوئی ہے اس نے کیس ہی نہیں کیا ادالت پہ لے کے نہیں گیا ویسے چور کو چھوڑ دیا معاف کر دیا یا پتہ ہی نہیں چلا چوری کسی نے کی ہے تو پھر ایسے بندے کے لیے توبہ اور استفار ہی کافی ہے حد نہ بھی لگے کیونکہ عدالت میں جائے گا تو حد لگے گی ادھر پہنچا ہی نہیں توبہ استفخار کر لے کافی ہے کیا آپ نہیں جانتے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 ڈیڑھ کروڑ تین لاکھ کا او سطن آپ ووٹ لگا لیں دو لاکھ کا نہیں لگائیں پھر بھی کروڑ روپیہ کروڑ روپے کا ہاتھ ہے یہ قیمت ہے ایسی لیکن اگر یہی ہاتھ چوری کر لے پانچ ہزار روپے ہی ہاتھ کٹ جائے گا کیسا ہو گیا جرم کرنے کی وجہ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 یہ اللہ کا قانون ہے عزبین شاہ و یا فیرولی مئین شاہ جسے اللہ چاہتا ہے بخشتا ہے اسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے چوری کے اور بھی کئی بڑے بڑے جرائم اللہ ان کے لیے حد مقرر نہیں کی چوری کی حد مقرر کی ہے اب یعنی کہ وہ معاملات جن میں زمین کے اندر فتنا فساد بکا ہوتا ہے ان کے اوپر کڑی سخت سزائیں رکھنی اب دیکھیں شرک کرنا سب سے بڑا گنا ہے دنیا میں اس کی کوئی سزا ہے کوئی بھی محض شیرت کی وجہ سے کوئی سزا دنیا میں مقرر نہیں ہاں آخرت میں سزا ہے یا پھر میش جسے چاہتا ہے بخشتا ہے ولہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے